علاج کے بارے میں ایک بنیادی ہدایت اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے ایک بات ہم سب کو اچھی طرح دل میں بٹھا لینی چاہیے اور وہ یہ کہ آج ہم نے ناوز بلّہ علاج کو تمام فرائض سے بڑا فرض اور تمام کاموں میں سب سے اہم کام سمجھ لیا ہے یہ کافی غلط اور نقصان دہ سوچ ہے ڈاکٹروں کے پاس لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں ہسپتالوں پر عوام کا ہجوم ہے مشہور حکیموں اور عاملوں کے پاس کئی کئی مہینوں کے لیے مریضوں کی بکنگ ہے اور میڈیکل کی دکانوں کا کاروبار آسمان سے باتیں کر رہا ہے اگر ہم اپنے دین کو پڑھیں اور سمجھیں تو یہ رجحان کافی غلط لگتا ہے بیماری کا علاج سنت ہے فرض نہیں بیماری پر صبر کا بڑا درجہ ہے کئی صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ عنہم نے علاج کرانے سے انکار فرما دیا اور بیماری کو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھا ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے جس نے دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہو وہ ان کو دیکھ لے ان صحابیہ محترمہ کو ایک بیماری تھی حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اختیار ملا کہ شفا کی دعا کرا لیں یا بیماری پر صبر کر کے جنت پالیں انہوں نے بڑی عقل مندی کا فیصلہ فرمایا کہ بیماری پر جنت کو خرید لیا دنیا تو جیسی بھی ہو کٹ جاتی ہے ایک بار ایک بابا جی ملے وہ کافی بیمار تھے فرمایا نوے سال کا ہو گیا ہوں اور اپنی پچھلی زندگی یوں لگتی ہے جیسے بس ایک دن گزارا ہو دکھ والے دن بھی گزر گئے اور سکھ والے دن بھی نہیں رکے مشکل راتیں بھی کٹ گئیں اور اچھی راتیں بھی آج ساتھ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت بس اس پر ہے جس کو ہمیشہ کی اخروی زندگی کے لیے اسفانی زندگی میں تیاری کا موقع مل جائے صحابیہ محترمہ شفاہ پا جاتی تب بھی دنیا سے جانا تھا اس بیماری کے علاوہ کوئی اور مرض بھی لگ سکتا تھا چنانچہ انہوں نے بیماری کے ساتھ رہنا برداشت کیا اور اپنی بیماری کو قیمتی بنا لیا ایسی بیماری جس کے بدلے میں یقینی جنت مل جائے بے شک دنیا بھر کی دولت اور صحت سے زیادہ قیمتی ہے لیکن آج تو معاملہ اس قدر سنگین ہے کہ مسلمانوں کی دولت کا ایک بڑا حصہ علاج پر خرچ ہو رہا ہے امریکہ اور یورپ کے کئی طبی ادارے اور ہسپتال صرف عرب مسلمانوں اور ہمارے حکمرانوں سے سالانہ اربوں ڈالر کما رہے ہیں آج کے مسلمان جتنا پیسہ اپنے علاج پر لگاتے ہیں اگر اس کا دسواں حصہ بھی جہاد پر لگا دیں تو ساری دنیا کے خزانوں کے مالک بن جائیں مسلمانوں نے علاج کو اپنی کمزوری اور مجبوری بنایا تو دشمنان اسلام نے انہیں بیمار کرنے کے لیے الگ طریقے اور ان کا علاج کرنے کے لیے الگ طریقے ایجاد کیے پہلے وہ زہریلی خوراک زہریلی دواؤں اور زہریلے ماحول سے بیماری پھیلاتے ہیں اور پھر مارکیٹ میں اس کا علاج حاضر کر دیتے ہیں تاکہ مسلمان ان سے بیماری بھی خریدیں اور علاج بھی خریدیں طرح طرح کی مشینیں طرح طرح کے ٹیسٹ طرح طرح کے آپریشن اور طرح طرح کے علاج اور حیرت یہ ہے کہ دنیا بھر میں علاج کے اتنے مہنگے اور سائنسی طریقے آنے کے باوجود بیماریاں پہلے سے زیادہ پھیل رہی ہیں صرف برطانیہ میں کینسر کا مرد سالانہ سو فیصد کی رفتار سے بڑھ رہا ہے امریکی لوگ موٹاپے اور ڈپریشن سے دبے جا رہے ہیں دماغی امراض کے اضافے کی تو کوئی حد ہی نہیں اور ایڈز سے گزستہ دس سال میں کروڑوں انسان مر چکے ہیں ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس معاملے پر غور کریں اور علاج ہی کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنا لیں بیماری پر صبر کرنا سیکھیں ہر وقت صحت کی فکر میں نہ گھلیں اور مہنگے مہنگے علاجوں پر اپنا مال برباد نہ کریں ہم اپنی صحت قرآن پاک میں تلاش کریں جہاد والی سادہ اور پرمشقت زندگی اختیار کریں تو بے شمار بیماریاں خود بھاگ جائیں گی اللہ تعالیٰ سے شفا صحت اور عافیت مانگیں اور الحجامہ کے مسنون علاج کو اختیار کریں انسان کے جسم پر ہر وقت تبدیلیوں اور تغیرات کا سلسلہ جاری رہتا ہے آپ آدھے گھنٹے میں اپنا وزن چند بار چیک کریں تو مختلف نتائج سامنے آئیں گے ایک ہی انسان خوشی اور غم کی حالت میں الگ الگ دنیا میں ہوتا ہے اس لیے ضروری نہیں کہ کسی چیز کے ٹیسٹ کے وقت جو بیماری سامنے آ رہی ہے وہ پکی ہو جس قدر ممکن ہو طرح طرح کے ٹیسٹ کرانے سے بچیں اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں جو صحت و شفا کے لیے ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک حکیم صاحب نے مدینہ منورہ قیام کی اجازت مانگی کہ لوگوں کا علاج کریں گے ان کو اجازت دے دی گئی چند ہی دن بعد وہ واپس جانے لگے اور وجہ یہ بتائی کہ اتنے دن یہاں قیام رہا مگر ایک مریض بھی نہ آیا اس سے آپ علاج کے بارے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی دلچسپی کا اندازہ لگا سکتے ہیں دوسری طرف ہم ہیں کہ ہر ڈاکٹر ہر معالج ہر عامل کے پاس ہجوم ہی ہجوم ہے اور افسوس یہ کہ ہمارے ہاں ہر دوسرا آدمی ڈاکٹر اور معالج ہے آپ رقشے والے کو بتائیں کہ مجھے فلاں بیماری ہے تو وہ فوراً آپ کے لیے علاج تجویز کر دے گا اور پورے دعوے کے ساتھ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے علاج بتائے گا آپ حجام کی خدمت میں بال کٹوانے حاضر ہوں تو اگر غلطی سے کسی بیماری کا تذکرہ کر دیں تو آپ کو فخر محسوس ہوگا کہ آپ کا حجام معمولی آدمی نہیں اس زمانے کا مسیح الملک اور حاضط حکیم ہے وہ دواؤں کے ناموں کا ڈھیر آپ کے سر پر رکھتا جائے گا اور تو اور آپ بیماری سے کراتے ہوئے کسی شخص کی عیادت کے لیے جائیں اور وہاں اس کو پتہ چل جائے کہ آپ کو بھی کوئی بیماری ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے کراہنا بند کر کے آپ کو ضرور آٹھ دس علاج بتا دے گا آپ حیران ہوں گے کہ آج ہم مسلمان اپنے علاج پر اتنا مال خرچ کرتے ہیں کہ بعض افراد اگر اپنے علاج کی رقم کو شمار کریں تو وہ کروڑوں میں نکلے گی مگر کیا اس کے باوجود شہت مل گئی ہائے کاش ہم صدقہ کرتے ہم جہاد میں مال لگاتے ہم مساجد تعمیر کراتے ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے ایک صاحب جن کو آخرت کی فکر نصیب تھی ان کے گھر والے انہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گئے چند ٹیسٹ ہوئے اور حکم آیا کہ فوری آپریشن کرائیں ورنہ مر جائیں گے انہوں نے پوچھا آپریشن پر کتنا خرچہ ہوگا ڈاکٹروں نے چند لاکھ بتائے انہوں نے گھر آ کر آپریشن کے خرچ جتنی رقم نکالی اور جا کر صدقہ کر دی اور خود توکل اور صبر کر کے بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ کی شان چند دن بعد بیماری بالکل ٹھیک ہو گئی ایسے واقعات بے شمار ہیں مگر افسوس کہ آج اگر کسی کو اس بارے میں تھوڑا سا بھی سمجھایا جائے تو سامنے والا باقاعدہ گرم آنسو سے رونے لگتا ہے کیونکہ اس کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ بس علاج ضروری ہے خاص ساری دنیا کا مال ہی اس پر لگ جائے تب بھی یہ اس کا اخلاقی اور شرعی حق ہے کہ وہ ضرور علاج کرائے بھائیوں اور بہنوں ہم کسی کو علاج سے نہیں روکتے آپ بقدر ضرورت علاج کرائیں مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ موت چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہے امت مسلمہ غموں اور مظالم سے تڑپ رہی ہے اور ہم اپنے جسم کے ایک ایک بال اور ایک ایک عضو پر بے تحاشا مال خرچ کر رہے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اس جسم نے بلاخر ایک دن گل سڑ کر ختم ہو جانا ہے ایک مسلمان کے لیے توکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور یقین رکھنا بہت بڑی نعمت ہے اس لیے ایک بار پھر گزارش ہے کہ اپنی بیماری کو اپنے ذہن پر سوار نہ کریں کبھی نہ شکری نہ کریں آہیں نہ بھریں بیماری تہور ہے تہور گناہوں سے پاکی کا ذریعہ آخرت کے سخت حساب سے خلاصی کا ذریعہ اپنے سے زیادہ سخت بیماروں کو دیکھیں میں ایک بار ایک ڈاکٹر کے پاس گیا ارادہ تھا کہ انتظار کے دوران فلاں ورد کروں گا مگر جب وہاں بیماروں کو دیکھا تو بس اپنی صحت پر شکر ہی ادا کرتا رہا بیماری کے ساتھ ناشکری بھی ہو تو انسان دو سخت گناہوں میں پھنس جاتا ہے اور اگر بیماری کے ساتھ شکر ہو تو انسان دو بڑی نیکیوں کا اجر پاتا ہے بیماری کا زیادہ تذکرہ نہ کریں حت الوسا اپنی بیماری کو چھپائیں تہارت پاکی کا بہت اہتمام کریں روز دو رکعت نماز ادا کر کے شفا کی دعا مانگیں کسی بھی ڈاکٹر حکیم یا طبیب سے علاج کرانے سے پہلے استخارہ کریں شرح فاتحہ کا ورد کریں سورہ یاسین اور سرہ واقعہ پڑھیں اور بہترین علاج ہجامہ کو ترجیح دیں وصلی اللہ تعالیٰ علی خیری قلقی سیدینہ و مولانا محمد یوں اعلیٰ علی وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا